آگے سبق دیکھیے بھائی شرح میں دیکھیے قولہ الوجودیت وجودیت اللہ دا امت ہتلقت العام مت دوام ذاتی نحولا لا امین من انسانی بمتنفس بالفعل لا علی لادا امن انسان متنفس بالفعل علی فہی مرک من مطلقتین عامتین احداہما احدا ہما موج اچھا بھائی موجہات کا بیان چل رہا ہے اور موجہات میں سے ہم مرکبات کو پڑھ رہے تھے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ موجہ مرکبہ وہ ہے جو ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو اسی لیے اس کو مرکبہ کہتے ہیں کہ اس میں دو قزیے ہوتے ہیں ایک میں ایجاب ہوتا ہے تو دوسرے میں سلب اور ایک قضیہ جو ہے وہ پورا ذکر ہوتا ہے جبکہ دوسرے قضیے کی طرف صرف لا لادمن یا لا ضرورت کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے دونوں قضیے پورے پورے ذکر نہیں کیے جاتے کیونکہ اگر دونوں قضیے پورے ذکر ہوں گے پھر تو یہ دو قضیے بن جائیں گے حالانکہ یہ ایک ہی قضیہ ہے البتہ مرکب ہے ایک قضیہ اس میں پورا ہے اور دوسرے کی طرف لا لادمن یا لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا لا دائما کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف جس میں بال فیل والی جہت ہوتی ہے اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف جس میں بال امکان العام کی جہت ہوتی ہے بھائی تو اب تک ہم مرکبات میں سے چھ پڑھ چکے ہیں بھائی ایک مشروطہ خاصہ ایک عرفیہ خاصہ ایک وقتیہ ایک منتشرہ اور دو مرکب قضیے جو ہیں کل ہم نے پڑھے تھے بھائی ایک وجودیہ لا ضروریہ اور ایک وجودہ لا دائمہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو متلقہ عامہ ہوتا ہے کون سا مطلقہ عامہ جس میں کون سی جہت ہوتی ہے بالفعل فیل والی جس میں بالفعل فیل والی جہت ہوتی ہے اس کو کبھی لا ضرورت ذاتی کے ساتھ مقید کرتے ہیں اور کبھی لا میں ذاتی کے ساتھ لا ضرورت ذاتی کے ساتھ جب اس کو مقید کیا جائے تو پھر اس کو وجودیا لا ضروریہ کہتے ہیں وجودیا لا ضروریہ لا ضروریا تو اس لیے کیونکہ اس میں لا ضرورت کی قید آ گئی اور وجودیہ اس لیے کیونکہ یہ جو متعلقہ عامہ ہوتا ہے یہ وجود پر دلالت کرتا ہے کہ اس نسبت کا وجود ہے مثلا میں کہتا ہوں زید قائم ان زید بالفعل فیل قائم ہے یعنی تین زمانوں میں سے ملید. کسی ایک زمانے میں تو دیکھو اس میں جو زید کی طرف قیام کی نسبت کی گئی ہے وہ بالفعل ہے یعنی اس کا وجود ہے تین زمانوں میں سے کسی ملید. ایک زمانے میں تو یہ جو متلقہ عامہ ہوتا ہے یہ مانا کے اعتبار سے وجودیہ ہوتا ہے نام تو اس کا مطلقہ عامہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے وجودیہ ہے کیا معنی وجودیہ یعنی اس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ نسبت اس کا وجود ہے یہ بالفعل موجود ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں تو جب اس مطلقہ عامہ کے ساتھ لا ضرورت ذاتی کی قید لگا دی اور اس کو مرکب بنا لیا تو اب اس کا نام کیا ہے وجودیہ لا ضروریا وجودیا اس لیے کیونکہ یہ وجود پر دلالت کرتا ہے اور لا ضروریا اس لیے کیونکہ اس میں لا ضرورت کی قید آ گئی اور کبھی کبھار اس مطلقہ عامہ کو لا دوام میں ذاتی کے ساتھ مقید کرتے ہیں تو پھر اس کو وجودیہ لا دائما کہتے ہیں لا ضرورت کی قید لگاتے تھے تو وجودیہ لا ضروریا اور لا دائمن کی قید لگائیں گے تو وجودیہ لا دائما اس کو کہیں گے بھائی اور اس کے بعد پھر میں نے ایک نقشہ بنوایا تھا تفصیل بیان کی تھی کہ یہ جو لا دوام ہے دو قسم پر ہے ایک ذاتی اور ایک وصفی اسی طرح لا ضرورت بھی دو قسم پر ہے ایک ذاتی اور ایک وصفی اور یہ جو آٹھ بسایت ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ چاروں آ سکتے ہیں یعنی احتمال ہے تو کل یہاں بتیس احتمال بنتے ہیں بسیتا کتنے آٹھ اور ہر ایک کے ساتھ چار چار احتمال آ گئے کون سے چار لا دوام ذاتی اور لا دوام وصفی لا ضرورت ذاتی اور لا ضرورت وسوی تو کل بتیس احتمال بن گئے اور ان بتیس احتمالات میں سے سات معتبر ہیں مرکبات کتنے بتلائے انہوں نے آپ کو سات تو یہی سات معتبر ہیں باقی ان میں سے کچھ صحیح نہیں ہیں غلط ہیں درست ہی نہیں بنتے اور کچھ صحیح تو ہیں لیکن مناطقا کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہیں اور پھر انہوں نے آخر میں آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مرکبات صرف یہی یہ نہیں ہیں جو ہم نے بیان کر دیے مرکبات اور بھی ہیں بھائی کیونکہ جہتیں صرف یہی چار نہیں ہیں بے ضرورت العام بالدوام اور بل فیل یہی چار جہتیں نہیں ہیں اور بھی جہتیں ہیں لیکن مناطقا کے نزدیک یہ معتبر ہیں جب جہتیں اور بھی ہیں تو موجہات اور بھی ہو گئے اور جب موجہات اور ہو گئے تو ہر ایک میں چار چار احتمال تو کم از کم انہی سے بن رہے ہیں تو بہت سے موجہات مرکبات کی صورتیں ممکن ہیں اور آپ طریقہ سمجھ گئے کہ کس طرح مرکبہ بنایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے آپ اور بھی صورتیں نکال سکتے ہیں اب آئیے آج کے سبق کی طرف کہتے ہیں قولہول وجودیت اللا عمتا ہی المت لقت العامت المقدۃ بل دوام لا دوامی ذاتی یہ لا لادا کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی کیا کہ متلقہ عام. عامہ کو کبھی مقید کرتے ہیں کس سے موجود. لا ضرورت ذاتی سے اور کبھی مقید کرتے ہیں کس سے لا دوام ذاتی سے جب اس کو عامہ کو لا ضرورت ذاتی سے مقید کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں وجودیہ لا ضروریا اور جب اس کو لا دوام کے ساتھ مقید کریں تو پھر اس کو وجودیہ لا دائما کہتے ہیں اب وہی وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں ماتین کا قول الوجودیت اللہ دائمتہ امت المطلقت العامۃ المقید باللا دوام ذاتی یہ وہی مطلق عامہ ہے جو مقید ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ نحو لا امین من الانسان بتنفی سن لا فلی توجہ ہے دیکھو بھائی لا امین من انسانی بے متنف یہ بالفعل فیل کس میں آتا ہے مطلقہ عامہ میں تو یہ یہاں تک مطلقہ عامہ ہے آگے دیکھو لادمن کی قید لگا دی اور لادمن کے ذریعے بھی کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف لیکن وہ پہلے قزیے کے مخالف ہوتا ہے کیفیت میں اور موافق ہوتا ہے مقدار میں تو یہاں لادائمن سے بناؤ قزیا بھائی ماقبل میں سالبہ ہے یا موجبہ ہے سالبہ تو آگے مجبہ نکالیں۔ کلو انسان متانا فی اور مطلقہ امبا نکالنا ہے تو اس میں کون سی جی آئے گی اس میں بھی بل فیل تو کلو انسان متنافی سون فیل تو گویا کلام یوں ہو گیا سنو دیکھو بھائی لاش امین ال انسانی بے متنافیسن بل فی علی وہ کلو انسان بالکل ایک جیسے ہیں دونوں قضیہ ایک سالبہ ہے اور ایک موجبہ, موجبہ. دونوں مطلق عامہ ہیں دونوں میں بالفعل فیل کی قید ہے طریقہ سمجھ میں آیا موجب. تو اللہ دائمن کے ذریعے جو قضیہ ہم نے نکالا کیا قضیہ نکالا کلو انسان متنفسون بالفعلی یہی دیکھو آگے بیان بھی کر رہے ہیں کلو انسان ان متنف سون تو کہتے ہیں فہ یہ مرکبہ تم متلقہ عام تو یہ جو لا دائمہ ہے یہ مرکب ہوتا ہے دو مطلقہ عامہ سے احداہما موجبتن بتن سالبتن ان میں سے ایک موجبہ ہوتا ہے اور دوسرا سالبہ اب آئیے اوپر متن میں دیکھیے بھائی کہتے ہیں وقت تمکنت العامت بلا ضرورت من الجان بل موافق الخاص وہاد ہی مرکباتن دوام عشارت الام متلقتن عام متن و اللہ ضرورت الا ممکنتن عام مخالفت کیفیتی و موافقت لما کو مرکبات میں سے آخری قزیے کا بیان شروع ہوا بھائی دیکھیے بھائی کہتے ہیں وقت تقل المکنت العامت بل لا ضرورت مینل جانب الموافقی ایزن فتو سمل ممکنہ کہتے ہیں بھائی کبھی کبھار ممکنہ عامہ کو مقید کرتے ہیں جانب موافق سے بھی لا ضرورت کے ساتھ فتو سمل ممکنہ تو پھر اس کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں بھائی دیکھیے میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے امکان عام اور ایک ہے امکان خاص امکان عام میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور امکان خاص میں جانبین سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے بھائی جانبین یعنی ایک ہے ہونا اور ایک ہے نہ ہونا تو امکان عام میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی اگر قضیے میں ہونا ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف کیا yeah. نہ ہونا معلوم ہوا نہ ہونا ضروری نہیں اور اگر قضیے میں نہ ہونا ذکر ہے تو نہ ہونے کی جانب مخالف کیا ہونا تو معلوم ہوا ہونا ضروری نہیں مثلاً میں کہتا ہوں زید قائم ان بال امکان زید قائم ہے بال امکان العام یوں کہو زید کے لیے قیام ممکن ہے زید الم قائم بال امکان العام یہ زید کے لیے قیام ممکن, ممکن, ہے ممکن ہے تو اس میں دیکھو زید کے لیے قیام کے ہونے کا ذکر ہے یا نہ ہونے کا ہونے, ہونے کا ذکر ہے تو جانب مخالف کیا نہ ہونا معلوم ہوا زید کے لیے قیام کا نہ ہونا ضروری نہیں جب میں نے کہا زید کے لیے قیام ممکن ہے معلوم ہو جانب مخالف ضروری نہیں یعنی اس زید سے قیام کی نفی ضروری مم. نہیں اور جب میں کہوں زید ان لئی قائم قائمن بل امکان زید کے لیے قیام کا نہ ہونا ممکن ہے زیدون لئی سب قائمن بل امکان العامی میں زید سے قیام کی نفی کر رہا ہوں اور ساتھ امکان عام کو ذکر کر رہا ہوں مانا کیا ہوگا زید کے لیے قیام کا نہ ہونا ممکن ہے جب زید کے لیے قیام کا نہ ہونا ممکن <تصفح> ہے امکان عام آیا تو جانب مخالف کیا زید کے لیے قیام کا ہونا معلوم ہوا زید کے لیے قیام کا ہونا ضروری <تصفح> نہیں بات سمجھ میں آ گئی تو جب ایک چیز کا امکان ذکر کیا جائے تو معنی یہ ہوتا ہے جانب مخالف ضروری نہیں ہے اگر جانب مخالف ضروری ہوتی تو یہ ممکن ہی نہ ہوتا مثلا ایک پتھر ہے ایک پتھر ہے اور وزنی پتھر ہے عام آدمی تو اس کو نہیں اٹھا سکتا لیکن مضبوط آدمی اس کو اٹھا سکتا ہے اور زید مضبوط آدمی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ممکن ہے زید اس پتھر کو اٹھا لے ممکن ہے زید اس پتھر کو معلوم ہوا جانب مخالف کیا نہ اٹھانا معلوم ہوا زید کا اس کو نہ اٹھانا ضروری نہیں لازمی نہیں اگر یہ ضروری ہوتا کہ زید اس کو نہیں اٹھا سکے گا تو پھر میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے زید اس کو اٹھا لے ممکن ہے زید اس کو اٹھا لے ممکن ہے یا ہو سکتا ہے یہ اسی وقت کہتے ہیں جب ایک چیز ہو سکے یعنی جانب مخالف ضروری نہ ہو مثلا اب ایک پتھر ہے وہ کمرے جتنا بڑا ہے اس کو تو کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے زید اس کو اٹھا لے ممکن ہے زید اس کو اٹھا لے کیوں نہیں کہہ سکتا کیونکہ جانب مخالف ضروری ہے نہ اٹھانا ضروری ہے زید میں اتنی قوت ہی نہیں ہے اس کو اٹھا لے بات سمجھ میں آ گئی. تو زید اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا تو ممکن ہے وہیں کہتے ہیں جہاں جانب مخالف ضروری نہ ہو جانب مخالف ضروری ہو تو وہاں ممکن ہے یا ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتے بھائی تو امکان وہیں ذکر کیا جاتا ہے جہاں جانب مخالف ضروری نہیں ہوتی تو دیکھو جو ممکنہ عامہ ہوتا ہے اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی اگر ممکنہ عامہ میں ایجاب ذکر ہے معلوم ہوا اس نسبت کا سلب ضروری نہیں اور اگر ممکنہ عامہ میں سلب ذکر ہے معلوم ہوا اس نسبت کا ایجاب ضروری नहीं. نہیں اور یہ جو ممکنہ ہے ہوتا ہے اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے دونوں جانب سے ضرورت کی نفی نسبت کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا تو دیکھو امکان عام میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے یہ چیز یعنی یوں کہ نسبت ممکن ہے چاہے نسبت ایجابی ہو چاہے سل یہ نسبت ممکن ہے زید القائم ان بال امکان العامی کیا ترجمہ زید کے لیے قیام ممکن ہے زید قائم بالامکان العام کیا معنی زید کے لیے قیام کا نہ ہونا ممکن ہے تو امکان عام کے اندر ایک چیز ذکر ہوگی یا ایک چیز کا ہونا ذکر ہوگا یا نہ ہونا ہونا ذکر ہے تو معلوم ہوا اس نسبت کا نہ ہونا ضروری نہیں اور اگر اس میں نہ ہونا ذکر ہے تو معلوم ہوا اس کا ہونا ضروری نہیں تو امکان عام میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اگر جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی ہو جائے معلومات دونوں ضروری نہیں ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں تو یہ ممکنہ خاصہ بن جائے گا امکان عام میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف سے ضرورت دو ہی جانبیں ہیں نا یا ہونا یا نہ ہونا تو کوئی ایک ذکر ہوگی امکان عام کے اندر یہ ہونا ذکر ہوگا یا نہ ہونا تو جو بھی ذکر ہے اس کی جانب مخالف ضروری نہیں اور ساتھ ایک قید ہم بڑھا دیتے ہیں جیسے ابھی انہوں نے بتایا وقت المکنت العامت بل بل ضرورت جانب الموافق ازن فت المل ممکنت الخاصہ کہ کبھی کبھار ممکنہ عامہ کو مقید کرتے ہیں جانب موافق سے بھی لا ضرورت کے ساتھ تو اس کو پھر ممکنہ خاصہ کہتے ہیں امکان عام میں کیا تھا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی جانب مخالف سے تو ضرورت کی نفی پہلے ہی تھی اب جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کر دی تو دونوں جانب سے کیا ہو گئی ضرورت کی نفی ہو گئی اور اسی کو نام تو امکان خاص ہے تو اس کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں تو گویا یہ جو ممکنہ خاصہ ہوتا ہے اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے گویا یہ دو ممکنہ عامہ کے درجے میں ہے ایک مجبہ اور ایک ثالبہ جب میں کہتا ہوں زید قائم ان امکان الخاصی کیا معنی زید کے لیے قیام کا ہونا بھی ممکن ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے یعنی دونوں جانب سے ضرورت کی نہ جب ہونا ممکن ہے تو نہ ہونے کی ضرورت کی نفی ہو گئی اور جب نہ ہونا ممکن ہے تو ہونے کی ہونے کی ضرورت کی نفی ہو گئی تو جب میں نے کہا زید قائم البل امکان الخاصی جب زید کے لیے میں نے قیام کے امکان خاص ذکر کیا تو اس کا کیا معنی معلوم ہے زید کے لیے قیام کا ہونا بھی ممکن اور قیام کا نہ ہونا بھی ممکن تو گویا یہ دو ممکنہ عامہ کے درجے میں ہے زید قائم بال امکان لامی زید کے لیے قیام ممکن ہے و زید السا بھی قائمن بال امکان لامی اور زید کے لیے قیام کا نہ ہونا بھی ممکن ہے <تصفح> ممکن تو ممکنہ خاصہ کس کے درجے میں ہوتا ہے دو ممکنہ عامہ کے درجے میں ہوتا ہے جن میں سے ایک موجبہ ہوتا ہے اور ایک سالبہ ہوتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی <تصفح> تو کہتے ہیں وقت المکن العامت بل ضرورت مین الجانب الموافقی اور کبھی مقید کر دیا جاتا ہے ممکنہ عامہ کو جانب موافق سے بھی لا ضرورت کے ساتھ فتوس مل ممکن تو اس کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں وہاد ہیی مرکبات ان اور یہ مرکبات ہیں یہ کیا ہیں مرکبات کہتے ہیں جو ابھی ہم نے بیان کر دیے کون کون سے مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ وقتیہ منتشرہ وجودیہ لا ضروریہ وجودیہ لا دائمہ اور ممکنہ خاصہ یہ سارے کیا ہیں مرکبات ہیں یہ سارے مرکبات ہیں یہ مرکبات کیوں ہیں بھائی مرکب تو اس کو کہیں گے جو دو قضیوں سے مرکب ہو کیا ہو دو میں نے بتایا تھا مرکب وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو لیکن دونوں قضیے پورے پورے نہیں ذکر ہوں گے ایک قضیہ پورا ذکر ہوگا اور دوسرے کی طرف لا ضرورت کے اللہ دوام کے ذریعے اشارہ ہوگا تو وہی وجہ ذکر کرنے لگے کہ یہ قزیہ مرکب ہیں بھائی مرکب کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان میں لا دوام اور لا ضرورت آ گئی اور لا دوام اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہے لا دوام کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف متلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف تو دیکھیے کہتے ہیں وہادی ہی مرکبات اور یہ مرکبات ہیں کیوں مرکبات کیوں ہیں کہتے ہیں کیونکہ ان میں ترکیب ہے کس طرح ترکیب ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں لان اللہ دوام اشارۃن الا مطلقۃن عامۃن واللا ضرورتہ الا ممکنۃن عامۃن اس لیے کیونکہ لا دوام یہ اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف مخالفت یل کیفیتی وموافقت یل کمیتہ لما قیدا بهما میں نے بتایا تھا لا دائمن کے ذریعے آپ مطلقہ عامہ نکالیں گے لیکن یہ مطلقہ عامہ کیسا ہونا چاہیے ما قبل قضیے کے مخالف و کیفیت میں یعنی ایجاب و سلب میں اگر وہ مجبہ تو یہ سالبہ اور اگر وہ سالبہ تو یہ مجبہ اور ما قبل کے موافق ہو کمیت میں یعنی مقدار میں یعنی اگر وہ کلی ہے تو یہ بھی کلی اور اگر وہ جزی ہے تو یہ بھی جزی یعنی اگر اس میں کل کا ذکر ہے تو اس میں بھی کل کا ذکر اور اگر اس میں بعض کا ذکر ہے تو اس میں بھی بعض کا ذکر یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کیونکہ لا دوام اشارہ ہے مطلق عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف مخالفتعیل کیفیتی یہ دونوں کی صفت ہے یا دونوں سے حال ہے اسی طرح وہ موافق تیل کا یہ بھی دونوں کی صفت یا بنا لیں یا حال بنا لیں مخالف تیل کیفیہ اصل میں تھا مخالفتین تئینی مخالفہ یہ دونوں مخالف ہوں گے کس چیز میں کیفیت میں اور یہ موافقتین یہ دونوں کیا ہوں گے موافق ہوں گے کمیت میں موافق ہوں گے کمیت میں پھر اس مخالفت تعینی کی اضافت کر دی کیفیت کی طرف تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور یا کو پھر حرکت دیں گے کیونکہ مخالفتہ دیکھو یا ساکین آ گئی اور آگے الکیفیت حمزہ تو گر گیا حمزہ وصلی ہے لام ساکن ساکین یا بھی ساکن اور لامبی مخالفت کے آخر میں یا ساکین اور الکیفیت کے شروع میں حمزہ گر گیا آگے لام ساکن تو اجتماع ساکنین آ گیا اور اجتماعی ساکنین جو ہے اس میں اگر اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر اول حرف مدہ نہ ہو تو پھر اس کو کسرہ کی حرکت دے دیتے ہیں تو یہاں پر دو ساکن جمع ہو گئے کون کون سے یا بھی اور لام بھی اور اول کون ہے یا ہے اور یہ یا کیا حرف مدہ ہے حرف مدہ تو یا تب ہوتی ہے جب یا سے قبل کسرہ ہو اور اسی طرح جب وہ سے ماقبل ضمہ ہو لیکن اس یا سے ماقبل تا پر تو فتحہ ہے تو لہذا یہ یا حرف مدہ نہیں اگر یہ حرف مدہ ہوتی تو ہم اس کو گرا دیتے جب نہیں گرا سکتے تو اب اس کو حرکت دینا پڑے گی تو کون سی حرکت دیں گے کثرا والی تو کیسے پڑھیں گے مخالفت یل کیفیتی و یل کا دونوں جگہ اسی طرح نون گرے گا اور یا کو حرکت دیں گے اب پھر ترجمہ دیکھیے کہتے ہیں ان اللہ دوام اشارتن الا مطلقن عام و اللہ ضرورت الا ممکن عام لا دوام اشارہ ہے بھائی دیکھیے میں نے کیا بتایا یہ مخالف تیل اور موافق تیل کا یہ صفت ہیں کس کی یہ جو پیچھے ذکر ممکنہ عامہ اور مطلقہ عامہ ذکر ہوئے یہ ممکنہ عامہ اور مطلقہ عامہ کیا ہونے چاہیے ماں قبل کے کیفیت میں تو مخالف ہوں گے لیکن مقدار میں موافق ہوں گے وہی وہ بیان کر رہے ہیں تو موصوف کون مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ اور یہ مخالف تیل کیفیتی اور موافق تعیل کمیتی یہ کیا ہے صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو دیکھیے بھائی کہتے ہیں لئن اللا دوام اشارتن الا مطلق آمتن و اللہ ضرورت ممکن عام کیونکہ لا دوام اشارہ ہے ایسے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے ایسے ممکنہ عامہ کی طرف کہ جو کیفیت میں تو مخالف ہوں اور مقدار میں موافق ہوں بھائی کس چیز کے مخالف اور کس چیز کے موافق کہتے ہیں لی ماں کوئی یہ دبی ہی ما ما سے مراد ہے قضیہ لیما کوئی دبیما اس قزیے کے کوئی دبیما جن کو مقید کیا گیا ہے بھی ان دونوں کے ساتھ بھائی لا دوام اور لا ضرورت کسی قزیے کے آخر میں لگائیں گے نا تو یہ اس قزیے کے لیے قید بن جائیں گے کیا بن جائیں گے تو یہ دونوں یہ دونوں یہ کیفیت میں مخالف ہوں گے اور کمیت میں موافق ہوں گے کس کے وہ قضیہ جس کو مقید کیا گیا ہے ان کے ساتھ جس کے لیے یہ قید بن رہے ہیں یعنی جو ان سے ماقبل کا قضیہ ہے تو یہ کیفیت میں مخالف ہوں گے اور کمیت میں موافق ہوں گے لیما کوئی دبھیما اس قضیے کے کوئی عیدہ جس کو مقید کیا گیا ہے ان دونوں کے ساتھ جس کو ان دونوں یعنی لا ضرورت یا لا دوام کے ساتھ جس قزیے کو مقید کیا گیا ہے یہ اس قزیے کے مخالف ہوں گے کیفیت میں اور موافق ہوں گے کمیت میں بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے شرح پر لو ایزن مصنف کا قول اے کہتے ہیں کما ان نہ فل ممکن تل آمت ضرورت عن جان بل مخالفی فقت یوح و بلا ضرورت الجانب الموافقی اے زن اچھا بھائی میں نے کیا بتایا ممکنہ عامہ اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور جب اس کو مقید کر دیا جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کے ساتھ تو گویا دونوں جانب سے کیا ہو گئی ضرورت کی نفی ہو گئی یہی بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں کمان نہو حکم فل ممکنہ تل عامتی بلا ضرورت انل جانب المخالفی جیسے حکم لگایا جاتا ہے ممکنہ عامہ میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کا فقد یوہ کم و بلا ضرورت الجانب الموافق ایزان تو کبھی حکم لگایا جاتا ہے اس میں جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کا فتیر القضی یت من تین ممکن عامہ تو وہ قزیہ مرکب ہو جاتا ہے کس سے دو ممکنہ عامہ سے ضرورت ضرورت کا ترجمہ کر لیں یقینی یا بدیہی کے کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ ان سل برورت الجانب المخالفی کہ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی وہ کیا چیز ہے وہ امکان اترفل موافق طرف موافق کا امکان بھائی ادھر دیکھیے جب میں نے کہا کہ نہ ہونا ضروری نہیں کیا مانا جب میں نے کہا نہ ہونا ضروری نہیں معلوم ہوا ہونا ممکن ہے ہونا جب نہ ہونے سے میں نے ضرورت کی نفی کر دی معلوم ہوا جانب مخالف ممکن ہے توجہ ہے ممکن عامہ میں کیا بیان ہوتا ہے امکان کیا بیان ہوتا ہے امکان. جب ایک چیز کا امکان بیان ہوتا ہے معلوم ہوا جانب مخالف ضروری نہیں اب ہم ذرا جانب مخالف کو پہلے لیتے ہیں جب ایک جگہ یہ بیان ہو جائے کہ نہ ہونا ضروری نہیں نہ ہونا اس سے کیا پتا چلا معلوم ہوا جانب مخالف ہونا ممکن ہے بات سمجھ میں آ یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ضرورت اس بات کے یقین ہونے کی وجہ سے کہ ان سلب ضرورت الجانب المخالفی ہوا امکان طرف الموافقی کہ جانب مخالف سے ضرورت کا سلب جو ہے وہ طرف موافق کا امکان ہے اس کا ممکن ہونا ہے بھائی دیکھیے دو چیزیں ہیں ایک ہے ہونا اور ایک نہ ہونا دونوں میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے ہونے کا مخالف کیا نہ ہونا اور نہ ہونے کا مخالف کیا ہونا یہاں دیکھو ان سلب ضرورت ال جانب المخالفی جانب مخالف سے ضرورت کا صلب جو ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی جب جانب مخالف ضروری نہیں معلوم ہوا امکان الطرف الموافق معلوم ہوا طرف موافق ممکن ہے طرف موافق ممکن وہ ضرورت طرف الموافق اور طرف موافق سے ضرورت کی نفی ہوا امکان الطرف المقابلی وہ طرف مقابل کا امکان ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے دو چیزیں ہیں نا ایک ہے ہونا ایک ہے نہ, نہ ہونا ہونے کا مخالف کیا نہ, نہ, نہ, نہ ہونا جب میں کہوں نہ ہونا ضروری نہیں معلوم ہوا ہونا ممکن ہے اور نہ ہونے کا مخالف کیا ہونا جب, جب میں کہوں ہونا ضروری ممکن نہیں معلوم ہوا نہ ہونا ممکن ہے بات سمجھ میں آگے یہی یہاں بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں پھر دیکھیے فتصیر القزیت و مرکب تمکنہ تئنی آمہ تو یہ قضیہ مرکب ہو گیا دو ممکنہ عامہ سے کون سا قزیا ممکنہ خاصہ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف سے بھی ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی جانب مخالف سے ضرورت کی نفی معلومات جانب موافق ممکن ہے اور جانب موافق سے ضرورت کی نفی معلومات جانب مخالف ممکن ہے بات سمجھ میں آ ضرورت ان نسل ضرورت الجانب المخالفی ہوا امکان و طرف الموافقی اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی وہ طرف موافق کا امکان ہے وسل ب ضرورت طرف الموافقی ہوا امکان و طرف المقابلی اور طرف موافق سے ضرورت کی نفی وہ طرف مقابل کا امکان ہے فیقون اور حکم فل قزیت بھی امکانی طرف الموافقی و امکانی طرف المقابلی تو اس قزیے میں حکم ہوگا کس چیز کا بھی امکانی طرف الموافقی و امکانی طرف الموا... کہ طرف موافق بھی ممکن ہے اور طرف مقابل بھی ممکن مم. ہے تو کیسے کہیں گے ادھر دیکھیے میں نے کہا زید القائم البلکان خاصی تو اس میں دونوں طرف ممکن ہیں۔ معلوم ہوا زید ان قائم بالکان العامی اور زید اللہ سب قائمن بال امکان زید ان قائم البلکان العامی کیا مانا زید کے لیے قیام ممکن ہے اور زید اللہ سب قائمن بال امکان کیا مانا زید سے قیام کی نفی بھی ممکن ہے یہ مانا ہے یعنی دونوں طرف ممکن ہے نہ وہ کل انسان ان کاتبن بال امکان الخاسی جیسے کلو انسان ان کاتب ان بل امکان, ان ان بل امکان اس کا مانا یہ ہے کہ کل انسان ان کاتب ان بل امکان دیکھو مجیبا بلا شی امین ال انسان بال کاتبن ان امکان عامی یعنی ہر انسان کا کاتب ہونا بھی ممکن اور کسی انسان کا کاتب نہ ہونا بھی ممکن, ممکن ہے ممکن بات سمجھ میں آ گئی جی اچھی طرح قول وہادی ہی مرکبات ان مصنف قول وہادی ہی مرکبات احادی القضا سب المزکور اتو یعنی یہ جو سات قزیے مزکور ہوئے یہ مرکبات ہیں کون کون سے کہتے ہیں وہی المشروط الخاصۃ تو ولعفی یت الخاصۃ ولوقیت و المنتشرت ول وجودی یت اللہ ضروری تو ول وجودی یت اللہ داعمت ول ممکن ات الخاصو یہ ساتھ کیا ہیں مرکبات ہیں قول مخالفت کیفیتی انہوں نے اوپر کیا کہا تھا کہ دوام اشارہ ہے کس کی طرف متلقہ متن نظر ہے کہ دوام اشارہ ہے کس کی طرف مطلقہ, مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے کس کی طرف ممکنہ عامہ کی طرف اور یہ دونوں ما قبل کے مخالف ہوں گے کس چیز میں کیفیت یعنی ایجاب اور سلب میں دیکھیے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں قول مخالفت کیفیتی و سلبی یعنی ایجاب اور سلب میں مخالف ہوں گے وقد قد مرہ بیان زال کافی بیان اللہ دوامی و اللہ ضرورتی اور تحقیق اس کا بیان گزر چکا ہے لا دوام اور لا ضرورت کے معنی میں کہتے ہیں ہم نے شرح میں پیچھے جہاں لا دوام آیا تھا وہاں بتلایا تھا کہ لادام کے ذریعے اشارہ ہے متلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف کس طرح تھا لا دوام کے ذریعے اشارہ کس کی طرف تھا متلقہ عامہ متلقہ عامہ میں کیا ہوتا ہے بل فیل یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بھئی دیکھیے نا جب کوئی شخص ایک بات کرے کہ یہ بات اس طرح ہے لا دائمن لیکن ہمیشہ نہیں جب ہمیشہ نہیں معلوم ہوا اس کے جانب مخالف بھی کبھی نہ کبھی ہوتی ہوگی یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں تو وہی بالفعل آ گیا یا نہیں آ گیا جانب مخالف بالفعل فیل آ گئی اور وہ کیا ہے مطلقہ عامہ ہے اور جب لا ضرورت کے ساتھ قید کرتے ہیں تو لا ضرورت کے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف ممکنہ عامہ ممکن کی طرف کس طرح اشارہ ہوتا ہے جب ایک بات کر دی جائے اور آگے پھر کہہ دیا جائے بال لا ضرورت یعنی یہ نسبت اس موضوع کی ذات کے اعتبار سے ضروری ایم نہیں ایم جب ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں معلوم ہوا اس کی نقیز بھی ممکن ہے اگر یہاں ہونا ہے تو معلوم ہوا اس کا نہ ہونا بھی ممکن ایم ایم ایم ہے اور اگر یہاں نہ ہونا ہے تو معلوم ہوا اس کا ہونا بھی ممکن ہے اور ممکن ہے یہ کس میں ہوتا ہے ممکنہ عامہ میں تو دیکھا لا ضرورت کے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف ممکنہ عامہ کی طرف بات سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں وہ امل مواف قطفیل کا اچھا اوپر متن میں انہوں نے کیا کہا تھا لاد اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف اور یہ ماقبل کے قضیے جو ہوتے ہیں ان سے کیفیت میں تو مخالف ہوتے ہیں لیکن کمیت میں موافق یعنی اگر وہ کلی تو یہ بھی کلی اگر وہ جزی تو یہ بھی جزی تو یہ کمیت میں موافق کیوں ہوتے ہیں اب اس کی وجہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وہ عمل موافقت ففیل کا شرح میں دیکھ رہے ہیں بھائی کہتے ہیں وہ عمل موافقت ففیل کا اور باقی مقدار میں موافق ہونا بھائی مقدار کیا مانا ایل کلیتی یتی یعنی کلی اور جزی ہونے میں موافق ہونا کہتے ہیں فلی ان ال بھائی ادھر دیکھیے پہلے سمجھ لیں اس کو آپ کو بتائیں گے کہ قضیہ مرکبہ میں موضوع ایک ہی ہونا چاہیے ایک جاب ہے اور ایک سلب مرکب ہے دو قضیوں سے لیکن موضوع ایک ہی ہونا چاہیے اگر ایک ہی چیز کے لیے ایجاب ہے تو سلب بھی اسی سے ہونا چاہیے لا دائمن کے ذریعے ماقبل کی مخالفت ہوتی ہے نا ماقبل میں ایجاب ہو تو لا دائمن میں سلب ہوگا اور اگر ماقبل میں سلب ہو تو لا دائمن میں ایجاب اسی طرح لا ضرورت میں بھی ہے تو ایک میں ایجاب کا حکم آئے گا اور دوسرے میں سلپ تو یہ ایجاب اور سلب دونوں کا موضوع ایک ہی ہونا چاہیے ایک ہی چیز کے لیے ایجاب بھی ہو اور ایک ہی چیز کے لیے سلپ بھی ہو اگر موضوعی الگ الگ ہوں گے پھر تو بات ہی الگ ہو گئی ایک میں الگ بات بیان ہو رہی ہے دوسرے میں الگ بات بیان ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوتا ایک ہی چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو لہذا اگر پہلے میں موضوع کلی کل تو دوسرے میں بھی موضوع کیا ہونا چاہیے <سؤال> کلی کل اگر پہلے میں جزی ہے تو دوسرے میں بھی جزی تاکہ پتہ چلے ایک ہی چیز کے بارے میں آپ نے یہ دونوں باتیں کہی ہیں کہتے ہیں فلی ان موضوعتل مرکبتی امروں واحد۔ اس لیے کیونکہ موضوع جو ہوتا ہے قضیہ مرکبہ میں امروں واحد وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے قد حکم علیہ بھی حکمین مختلف بل ایجاب وسل جس پر حکم لگایا گیا ہے دو مختلف حکموں کا بل ایجاب وسل ایجاب اور سلب کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے پھر سنیں ترجمہ قاد حکمہ علیہ بھی حکمینی مختلف ایجابی و سلبی آخر سے ترجمہ کروں گا کہ تحقیق جس پر ایجاب اور سلب کے ساتھ دو مختلف حکم لگائے گئے ہیں جس پر ایجاب اور سلب کے ساتھ دو یعنی دو دو دو یہ جو قضیہ مرکبہ ہے اس میں موضوع ایک ہی ہوتا ہے جس پر ایجاب اور سلب کے دو مختلف حکم لگائے گئے ہیں ایک ایجاب والا ہے تو دوسرا دو سلب, سلب دو والا ف ان کان فلز ال اول الا کل افراد اگر پہلے جز میں کل افراد پر حکم ہے تو کان افل جز اسانی ایزن الا کلیہ تو دوسرے جز میں بھی تمام افراد پر ہی حکم ہوگا وہ ان کان بعض باز ال افراد اور حکم جو ہے اگر بعض افراد پر ہے پہلے جز میں فقداف اسانی تو اسی طرح ہوگا جز سانی میں بھی یعنی وہاں بھی بعض پر ہی حکم لگایا جائے گا آگے کہتے ہیں بھائی کو لما لیما کوئی میں نے بتلایا تھا یہ ماں سے کیا مراد ہے قضیہ دیکھیے خود بتائیں گے ای قزیت لتی قیدت بھی یعنی وہ قضیہ جس کو مقید کیا گیا ہے بیما ای بلا دوام و لا ضرورتی یعنی لا دوام اور لا ضرورت کے ساتھ یعنی اصل قزیت یعنی کہ اصل قضیہ جس کے آخر میں لا دوام آپ نے لگایا یا لا ضرورت آپ نے لگایا بات سمجھ میں آگئی تو یہاں تک موجہات کا بیان مکمل ہوا آپ نے پڑھا موجہات پندرہ ہیں پندرہ ہیں اور کچھ ان میں سے بسائت ہیں اور کچھ مرکبات ہیں بسائت آٹھ ہیں اور مرکبات ساتھ ہیں اور مرکبات ان کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ در اصل مرکب ہوتے ہیں دو قضیوں سے جن میں سے ایک تو سراحتن ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہ جو سات ہیں ان میں سے چھ کے اندر تو لفظوں میں بھی ترکیب ہوگی لفظوں کے اعتبار سے مرکب ہوں گے کیونکہ ان میں لا دائمن یا لا ضرورت کی قید آئے گی جبکہ ممکنہ خاصہ لفظوں کے اعتبار سے تو اس میں ترکیب نہیں وہ مرکب نہیں زید القائمن بالامکان امکان بظاہر یہ ایک قضیہ لگ رہا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بھی کیا ہے مرکب ہے کیونکہ اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی یوں کہو اس میں دونوں جانب کا امکان ذکر کیا جا رہا ہے زید کے لیے قیام بھی ممکن ہے اور زید سے قیام کی نفی بھی ممکن ہے جب آپ نے یوں کہا زید ان قائمن بال امکان الخاصی تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زید قائم ان بالمکان العامی و زید اللہ سب امکان تو یہ ممکنہ خاصہ لفظوں میں تو ترکیب نہیں ہوتی لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں بھی ترکیب ہے یعنی یہ بھی دو قضیوں سے مرکب ہے یعنی دو ممکنہ عامہ سے تو یہاں تک معجہات کا بیان تھا اور اس کے ساتھ ہی قضیہ حملیہ کا بیان بھی مکمل ہوا انہوں نے شروع میں بتایا تھا کہ قضیہ اس قول کو کہتے ہیں جو صدق اور کزب کا احتمال رکھتا ہے اور یہ دو قسم پر ہے یا یہ حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا حملیہ میں کیا ہوتا ہے ایک موضوع اور ایک محمول اور ایک رابطہ اور کبھی جہت بھی ذکر کی جاتی ہے تو اس کو موجہ کہتے ہیں تو یہ سارا ابھی تک قضیہ حملیہ کا بیان چل رہا تھا اب آگے قضیہ شرطیہ کا بیان کرنے لگے ہیں تفصیل سمجھ میں آگئی دیکھیے بھائی فصل اشرتیت متصلت و متصلتن ان حکیم فی بوت نسبتاً علا تقدیر اخرا او نف یہا لزومیتن ان کان دالی کبھی علا قطن و اللہ فتفاقیتن میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی ادھر دیکھیے کہ قزیہ شرطیا وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے توجہ ہے قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے مثلا میں کہتا ہوں انکانتی شمس آتن فن نہارو موجود اگر سورج طلو ہے تو دین موجود ہے دیکھو دو نسبتیں ہیں ایک ہے سورج کے طلوع ہونے کی نسبت طلو ہونے کی نسبت کس کی طرف کی ہم نے سورج کی طرف اور دوسری طرف ون نہار موجود ان دن کی طرف موجود ہونے کی نسبت کر دی توجہ ہے تو دیکھو ان دو نسبتوں میں اتحصال بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ پہلی نسبت موجود ہے تو دوسری بھی موجود یعنی اگر سورج طلوع ہے تو دن بھی موجود ہے تو دیکھو قضیہ شرطیہ میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جاتا ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے بڑی آسان تعریف میں نے آپ کو بتلائی قضیہ شرطیہ کیسے کہتے ہیں جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے پھر یہ قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے ایک متصلہ ایک منفصلہ قضیہ متصلہ میں اتصال کو بیان کیا جاتا ہے اور منفصلہ میں انفصال کو بیان کیا جاتا ہے تو قضیہ متصلہ میں کیا بیان ہوگا اتصال اور قضیہ منفصلہ میں انفصال پھر یہ جو اتصال قضیہ متصلہ میں بیان ہو رہا ہے کبھی یہ بیان کیا جائے گا کہ اتصال ہے اور کبھی یہ بیان کیا جائے گا یہ اتصال نہیں ہے یعنی کبھی موجبہ ہوگا اور کبھی سالبہ توجہ ہے متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے اتصال تو کبھی یہ بیان ہوگا کہ ان دو نسبتوں میں اتصال ہے یہ موجبہ میں ہوگا اور کبھی یہ بیان ہوگا کہ یہ جو دو نسبتیں ہیں یہ ان میں اتصال نہیں ہے یہ کس میں ہوگا سالبہ میں اسی طرح منفصلہ کے اندر دو نسبتوں کے درمیان انفصال بیان ہوگا توجہ ہے انفصال بیان ہوگا پھر یہ انفصال کبھی یہ بتایا جائے گا ان دو نسبتوں میں انفصال ہے اور کبھی بتایا جائے گا کہ ان دو نسبتوں میں انفصال نہیں اگر یہ بتایا جائے ان دو نسبتوں میں انفصال ہے یہ کس میں ہوگا موجبہ, موجبہ میں. میں اور اگر کبھی بتایا جائے ان دو نسبتوں میں انفصال نہیں ہے یہ کس میں ہوگا سال سالبہ میں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اور مثال کیا تھی متصلہ کی مثال تو میں نے ذکر کر دی انکان اتم ستال آتن فن موجود دیکھو اتصال بیان ہو رہا ہے سورج طلوع ہے تو دن بھی موجود آپ سورج کو تلو کو فرض کریں گے تو دن کے وجود کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا جب بھی سورج طلوع ہوگا دن موجود ہوگا دونوں میں کیا ہے اتصال اور کبھی انفسال بیان ہوتا ہے ہاد العاد اما زوجن او فردن یہ والا عادت یا تو جوفت ہے یا طاق ہے جوفت وہ ہے جو دو سے تقسیم ہو جائے جس کے دو برابر حصے بن جائیں اور طاق وہ ہے جو جس کے دو برابر حصے نہ بن سکیں جیسے تین ہے پانچ ہے سات ہے نو ہے گیارہ ہے ہاد الع و اما زوجن و اما فردن یہ عدد یا تو جوفت ہے یا ہے تو دیکھو دونوں میں انفصال بیان کر دیا تو ایک ہے جو زوج کی نسبت ہو رہی ہے اسادت کی طرف اور دوسری جو ہے فرد کی نسبت ہو رہی ہے اسادت کی طرف ان دونوں نسبتوں میں منافات ہے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی اگر زوج والی نسبت ہے تو فرد والی نسبت نہیں ہو سکتی اور اگر فرد والی نسبت ہے تو زوج والی نسبت نہیں ہو سکتی تو دیکھو یہ دو نسبتوں میں انفصال بیان ہوا تو قضیہ منفصلہ جو ہے اس میں اما اور او آئیں گے بھائی اما اور او اما آ جائے گا یا او آ جائے گا یا دونوں آ جائیں گے کہ یہ چیز یوں ہے یا یوں ہے اور پھر اس میں یا ایجاب ہوگا یا سل اور شرطیہ متصلہ جس کو ہم جملہ شرطیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جملہ یہ جملہ شرطیہ تو اس میں ادات شرط ہوں گے ان وغیرہ جیسے ان کان اتشم ستال آتن فن نہاروں موجود ان تو وہاں ان وغیرہ کی طرح اداتے شرط آئیں گے حاصل کا کیا ہوا کہ جملہ شرطیا اس میں کیا بیان ہوتا ہے دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال بیان ہوتا ہے اگر اتصال بیان ہو تو اس کو متصلہ کہتے ہیں اور اگر انفصال بیان ہو تو, تو اس کو منفصلہ کہتے ہیں اور منفصلہ میں عموماً کون سے لفظ آئیں گے اما اور او وغیرہ پھر یہ چاہے اتصال ہو یا انفصال یہ دو دو قسم پر ہے کیونکہ اتصال کا یا ہونا ذکر ہوگا یا نہ ہونا یعنی موجبہ ہوگا یا سالبہ اسی طرح انفصال کا ہونا ہو ذکر ہوگا یا مم. نہ ہونا یعنی موجبہ یا سالبہ تو متصلہ بھی دو قسم پر ہو گیا موجبہ یا سالبہ اور منفصلہ بھی دو قسم پر ہو گیا موجبہ یا سالبہ ہوگا اب آئیے کتاب پر بھائی کہتے ہیں فصل اشرتی تو متصلتن کہ شرطیہ متصلہ ہوگا آگے آ رہا ہے سطربات ب منفصیلتن یا شرطیہ کیا ہوگا منفصلہ تو اب درمیان میں متصلہ کی تفصیل بیان کرنے لگیں کہتے ہیں شرطیا تو متصلتن قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا ان حکم فیح بھی نسبت نسبتاً الا تقدیری اخرا اگر اس میں حکم ہو ایک نسبت کے ثبوت کا اللہ تقدیر اخرا الا تقدیری, تقدیری نسبت اخرا یہاں اخرا سے پہلے نسبت کا لفظ محضوف ہے اعلی تقدیری نسبتاً اخرا گویا تقدیر کے بعد مذاق محضوف ہے اور یہ اخرا اس کی صفت ہے تو شرطیہ متصلہ وہ ہے کہ جس میں حکم لگایا جائے ایک نسبت کے ثبوت کا اعلی تقدیری اخرا اعلیٰ تقدیری نسبتاً اخرا دوسری نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی یعنی دوسری نسبت کے فرض کرنے پر قدر ایو قدر و تقدیر کا کیا معنی فرض آؤ، آؤ دوسری نسبت م. کے فرض کرنے کا حکم ہو او نفیہا ہا یا اس میں ایک نسبت کی نفی کا حکم کس کا حکم ہو نفی کا بھائی یہ الفاظ ذرا سمجھ لیں اپنے سامنے ذرا ایک مثال لکھیں بھائی <متصف> یہ الفاظ اچھی طرح سمجھ لیں کس طرح یہ بیان کر رہے ہیں لکھئے بھائی انکانتی شمسو تالے آتن فن نہارو موجود انکانتی شمسو تالے آتن فن لکھ لیا جی نیچے ایک اور بھی جملہ اس کی نچلی سطر میں الگ لکھئے بھائی لئی سا البتہ لے سا البتاتا انکانتی شمس تالے آتن ان شمس تعال آتن کان ل موجودا کان ل موجودا لکھ لیا جی, جی. اچھا ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے بھائی یہ لفظوں میں یوں کہیں گے کہ شرطیہ متصلہ وہ ہے جس میں ایک نسبت کے ثبوت کا حکم ہوگا دوسری نسبت کی تقدیر پر توجہ ہے کیا بیان کریں گے ایک نسبت کے ثبوت کا حکم ہوگا دوسری نسبت کی تقدیر پر تو ایک نسبت کے ثبوت کا حکم ہوگا اس سے مراد ہے تالی یعنی جو بعد میں آ رہا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قضیہ شرطیہ کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں مقدم اور دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں تالی یہ یوں کہیں یہ قضیہ شرطیہ کے اندر جو مقدم ہوتا ہے یہ محکوم علیہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور جو تالی ہوتا ہے وہ محکوم بھی ہوتا ہے یعنی یہ تالی کا حکم لگایا جا رہا ہے کس پر مقدم پر توجہ ہے دو نسبتیں ہیں نا مقدم میں بھی ایک نسبت ہوگی اور تالی میں بھی ایک نسبت یعنی مقدم میں بھی, بھی ایک پوری بات ہے اور تالی میں بھی ایک پوری بات ہے دونوں میں نسبتیں ہیں ایک چیز کا ثبوت یا نفی نہیں ہے بلکہ نسبت کا ثبوت یا نفی ہے تو پہلے جو،, جو مقدم ہے اس میں بھی کیا ہوگی نسبت ان اتم ستال آتن اگر سورج تلو ہے دیکھو دلو ہونے کی نسبت ہے کس کی طرف سورج کی طرف فن نہار موجود تو دین موجود ہے دیکھو موجود ہونے کی نسبت ہے کس کی طرف دین کی طرف تو دو نسبتیں ہیں ہاں یہ دوسری نسبت کا حکم لگایا جا رہا ہے کس پر پہلی نسبت پر اچھا میں لفظ بیان کر رہا تھا کہ قضیہ شرطیہ میں اول جس کو کہتے ہیں مقدم اور ثانی کو کیا کہتے ہیں تالی تالی کا کیا معنی پیچھے آنے والا بعد میں آنے والا چونکہ بعد میں آتا ہے اس لیے اس کو تالی کہتے ہیں اور مقدم چونکہ پہلے ہے اس لیے اس کو مقدم کہتے ہیں اب یہ تعریف کیا کر رہے ہیں کتاب میں کہ شرطیہ متصلہ وہ ہے جس میں حکم لگایا جائے کس چیز کا ایک نسبت کے ثبوت یا ایک نسبت کی نفی کا اللہ تقدیر اخرا دوسری نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی تقدیر اچھا تو کس نسبت کے ثبوت کا حکم ہے کس نسبت کی تقدیر پر وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دیکھو یہ مثال پہ نظر رکھو پہلی مثال کیا ہے انکانتی یہ جی اگر اس نسبت یہ پہلی اس نسبت کو اگر آپ فرض کرو گے کہ جب سورج طلوع ہوگا یہ اس نسبت کو فرض کرو گے تو فن نہار موجود اس نسبت کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا کس نسبت کو فرض کرو گے ہاں پہلی والی پہلی والی یہ پہلی والی نسبت کو اگر فرض کرو گے کہ یہ ہے تو دوسری کو بھی ماننا پڑے گا اور نفی میں آ جاؤ لئی سال بتک اللہ کان اتم ستالے کان لو موجود اس میں بھی پہلی نسبت کیا ہے سورج کا طلو ہونا سورج کا اگر سورج کا طلو ہونا آپ مانتے ہیں تو کان ال موجود رات کے موجود ہونے کی نفی ماننا پڑے گی لہسا البتتا آ رہا ہے یا نہیں لئی جی سا اس کے شروع میں ہے جی تو یہ رات کے وجود کی نفی آپ کو ماننا پڑے گی نہیں بات سمجھ میں آئی دیکھو ترجمہ سمجھ لو لئی البتتا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ کل لما شمس اتمس تالیات کے سورج جب بھی طلو ہو کان اللیل موجود تو رات موجود ہو ایسا نہیں ہے کہ سورج طلو ہو تو رات موجود ہو یعنی سورج کے طلو ہوتے ہوئے رات موجود نہیں ہو سکتی تو پہلی نسبت کو اگر آپ فرض کر لیتے ہو مان لیتے ہو کون سی نسبت سورج کے طلو کو مان لیتے ہو تو رات کے وجود کی نفی آپ کو کرنا پڑے گی پہلی نسبت کا اگر آپ فرض کرو گے تو دوسری کی نفی تو دیکھو یہ جو متصلہ ہے اس کے اندر ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت یا نفی کا حکم ہوتا ہے ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت یا نفی کا حکم دیکھو میں نے دو قزیا آپ کو لکھوائے ایک موجبہ ہے ایک سالبہ پہلے میں کیا ہے اگر پہلی نسبت کو فرض کرو گے یعنی سورج کے طلوع ہونے کو فرض کرو گے تو دن کے وجود کو بھی ماننا, ماننا پڑے, پڑے, پڑے گا اور دوسری میں ہے اگر پہلی نسبت کو فرض کرو گے تو دوسری نسبت کی نفی کرنا پڑے گی وجود لیل کی نفی کرنا پڑے گی توجہ ہے تو قزیا متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے ایک نسبت کو فرض کر لو گے تو دوسری نسبت کا دوسری نسبت کے ثبوت یا نفی کو ماننا پڑے گا ثبوت کو ماننا پڑے گا موجبہ میں <talk blossoms> ja نفی کو ماننا پڑے گا سالبہ میں تو ایک نسبت کو مانو گے تو دوسری نسبت کو ماننا پڑے گا یا اس کی نفی کرنا پڑے گی توجہ ہے قضیہ متصلہ کسے کہتے ہیں جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت یا نفی کو ماننا پڑے گا ثبوت کو ماننا پڑے گا کس میں مجبہ میں اور نفی کو ماننا پڑے گا کس میں سالبہ میں بات سمجھ میں آ گئی تو فرض کو کرنا ہے پہلی کو پہلی کو فرض کرو گے تو دوسری کو ماننا پڑے گا یا اس کی نفی کرنا پڑے گی یہی بیان کریں دیکھو کہتے ہیں شرتی تو متصل تن شرطیا متصلہ ہوتا ہے ان حکمفی ہا بھی سبوت نسبت اگر اس میں حکم ہو سبوت نسبت کا آگے آ رہا ہے اور نفی یا نفی نسبت کا کس کا تو قضیہ متصلہ وہ ہے جس میں حکم ہو ایک نسبت کے ثبوت کا یا ایک نسبت کی نفی کا اللہ تقدیری نسبت ان کس پر دوسرے دوسری, دوسری نسبت نسخ نسخ نسخ نسخ کی تقدیر, تقدیر پر دوسری نسبت کی دوسری نسبت تقدیر دوسری کی تقدیر اس سے کون سی نسبت مراد ہے کس نسبت میں تقدیر کرتے ہیں کس نسبت کو فرض کرنا ہے پہلے والے کو تقدیر کا لفظ بعد میں آ رہا ہے اور ثبوت اور نفی کا لفظ دیکھو بے سبوت یہ ہے پہلے اور تقدیر نسبتن اخرا یہ ہے بعد میں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو پہلے ہے وہ مقدم مراد ہے اور جو بعد میں ہے اس سے تعلق نہیں جو پہلے ثبوت نسبت یا نفی نسبت ہے اس سے کون سا مراد ہے سے تعلیم مراد ہے کیا ہے تالی, تالی کا ثبوت یا نفی ہوگی کب جب پہلی کو فرض کر لوگے بات سمجھ میں آ تو بثبوت سبوت اور نفی نسبت اس سے کون سی نسبت مراد ہے جو تعلیم ہے کس میں ہے تعلیم ہے اور اعلی تقدیر نسبتاً اخرا اس سے کون سی نسبت مراد ہے مقدم والی حاصل کلام کیا کہ قضیہ شرطیہ متصلہ میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسرے نسبت کے ثبوت یا نفی کا حکم ہوتا ہے یعنی مقدم کی تقدیر پر تالی کے ثبوت یا نفی کا حکم ہوتا ہے ثبوت کس میں ہوگا موجیبا میں اور نفی کس میں ہوگی سالبا میں اگر آپ سورج کا طلوع ہونا مانتے ہیں تو آپ کو دن کو بھی ماننا پڑے گا اگر آپ سورج کا طلو ہونا مانتے ہیں تو آپ کو وجود لہل کی نفی ماننا پڑے گی کہ وجود لیل نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اشرتی تو متصلا تو انہوں کی مف یہ بے سبوت جو ہے وہ متصلہ ہوگا اگر حکم لگایا جائے اس میں بے سبوت ایک نسبت کے ثبوت کا آگے میں نے بتایا اور نف اس کا آتف اسی پر ہے اس میں حکم ہو ثبوت نسبت کا او نفی نسبتی یا نفی نسبت کے یعنی نسبت کی نفی کا اللہ تقدیر اخرا اللہ تقدیر نسبتی اخرا دوسری نسبت کے فرض کرنے پر دوسری نسبت کا فرض کرنا اس سے کون سی نسبت مراد ہے مقدم اور ثبوت نسبت یا نفی نسبت اس سے کون سی نسبت مراد ہے تعلیم مراد ہے بھائی دیکھیے یہ جو شرطیہ متصلہ ہے نا شرتیا متصلہ ادھر دیکھیے اس میں دو نسبتوں میں اتصال کو ذکر کیا جاتا ہے شرطیہ متصلہ میں دو نسبتوں میں اتصال کو ذکر کیا جاتا ہے پھر اس اتصال کا ثبوت ہو تو یہ مجبہ میں ہوگا اور اتصال کی نفی ہو تو سال سالبہ ]その میں ہوگا تو یہ جو دو نسبتیں ہیں ایک نسبت کس میں مقدم میں ایک نسبت کس میں تعلی میں اس میں چار صورتیں بنتی ہیں کتنی چار صورتیں کیونکہ مقدم میں بھی نسبت تالی میں بھی نسبت اور نسبت تو دو طرح کی ہو سکتی ہے ایجابی بھی اور سلبی بھی تو مقدم میں نسبت ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی اور تالی میں بھی نسبت ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی تو ایک صورت یہ کہ دونوں میں ایجاب ہے مقدم میں بھی ایجاب اور میں بھی ایجاب دوسری صورت دونوں میں صلب ہے مقدم میں بھی صلب اور تالیم میں بھی سلب تیسری صورت مقدم میں تو ایجاب ہے لیکن میں سلب چوتھی صورت مقدم میں صلب ہے اور میں ایجاب ہے اور موجبہ میں بھی یہ چاروں صورتیں بن سکتی ہیں اور سالبہ میں بھی یہ چاروں صورتیں بن سکتی ہیں ذرا یہ مثالیں لکھیں شرطیا متصلہ کی آٹھ مثالیں ہم لکھیں گے آٹھ مثالیں سب سے پہلے اوپر لکھیں سب سے اوپر لکھیں متصلہ مجبہ کی مثالیں متصلہ مجبہ کی مثالیں تو ہے متصلہ مجبہ کی بھی چار مثالیں ہم لکھیں گے اور متصلہ سالبہ کی بھی چار مثالیں لکھیں گے ذرا جلدی جلدی لکھئے بھائی نمبر ایک اوپر لکھ لیا متصلہ مجبہ نمبر ایک انکانتی شمس تالے آتن موجودن نہارو موجود شمس تالے آتن فن موجود نیچے دوسری سطر میں لکھیے نمبر بھی دیتے جائیں یہ پہلی کے ساتھ نمبر ایک دوسری کے ساتھ نمبر دو لکھیں بھائی کل لما لم یقن زید ان کل لم یقن زید ان لم یقن انسانا لم یقن انسانا لکھ لیا نمبر تین ان کا نتی شمس تالیاتن ان کا نتی شمس لم یقنی لئے لموجود لم يكن ال موجودا ان کا الشمس شمسال لم يكن اے موجودا چوتھی مثال لکھیں ان لم ان لم تكن ان لم تكن ان لم تكن الشمس آتن ان لم تک ان شمس و تال آتن فلے موجود ان موجود لکھ لیا یہ چار صورتیں ہو سکتی ہیں موجبا میں کس طرح دیکھو پہلا کیا ہے ان کا نتی شمس و آتن فن نہارو موجود ان جی طلوئے شمس کا ذکر ہے یہ تلوئے شمس کی نفی ہے طلو <تصفيق> شمس کا ذکر ہے اور وجود نہار کا ذکر ہے یا وجود نہار کی نفی ہے دیکھا دونوں دونوں نسبتیں ایجابی ہیں دونوں نسبتیں یوں کہیں دونوں نسبتیں وجودی ہیں دونوں نسبتیں کیا ہیں وجودی ہیں اچھا اگلے میں آئیے کیا تھا کلما لم يكن زیدن حیوانن لم يكن انسانا جب بھی زید حیوان نہیں تو وہ انسان بھی نہیں اگر زید حیوان نہیں تو وہ انسان بھی نہیں جی زید کے لیے حیوان ہونا ذکر ہے یا نہ ہونا؟, نہ ہونا نہ ہونا اور انسان ہونا ذکر ہے یا نہ ہونا نہ ہونا تو دیکھو دونوں عدمی ہیں دونوں کیا ہیں آدمی ہیں یوں کہ دونوں سلبی ہیں دونوں نسبتیں پہلے میں دونوں نسبتیں ایجابی تھیں اس میں دونوں نسبتیں سلب ادھر دیکھیے پہلے میں دونوں نسبتیں ایجابی تھیں ان میں سال کو بیان کیا گیا کہ یہ ایجابی نسبت ہے طلوع شمس والی تو وجود نہار والی ایجابی نسبت بھی آپ کو ماننا پڑے گی دوسرے میں دونوں سلبی نسبتیں ہیں یعنی اگر پہلی نسبت کا سلب مانو گے تو دوسری کبھی سلب آپ کو ماننا پڑے گا دونوں میں اتصال ہے بات سمجھ میں آ گئی تیسری مثال کیا تھی انکان اتم ستال لم یا کنل لہ لو سورج جب بھی طلو ہے تو رات موجود نہیں پہلے میں سورج کے طلو کا ذکر ہے یا طلوع نہ ہونے کا طلوع ہونے کا پہلی نسبت ایجابی ہے اور دوسرے میں رات کے وجود کا ذکر ہے یا اس کی نفی ہے نمی. رات کی نفی ہے تو پہلی نسبت ہوئی ایجابی اور دوسری ہوئی سلبی اور ان دونوں نسبتوں میں اتصال ہے اگر آپ طلوع شمس کو مانیں گے تو عدم میں وجود لیل کو آپ کو ماننا پڑے گا سورج طلوع ہے تو معلوم ہوا رات نہیں ہے اس سے اگلے میں آئیے کیا لکھا لم تکنی شمس تالے آتن موجود اگر سورج تلو نہیں ہے تو رات موجود ہے پہلی نسبت ایجابیہ یا سلبی سلبی ہے سورج کے طلو نہ ہونے کا ذکر ہے اور دوسری میں لیل کے وجود کا ذکر ہے یا نفی ہے وجود تو پہلی نسبت ہوئی سلبی اور دوسری ہوئے ایجابی اور ان میں اتصال کو بیان کیا گیا اگر طلوئے سورج کی نفی کو مانتے ہو تو وجود لیل کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا دیکھا ان سب میں اتسال بیان ہو رہا ہے دو نسبتوں کے درمیان کہ پہلی نسبت مانو گے تو دوسری کو بھی ماننا پڑے گا اور نسبت میں تو دو صورتیں ہوتی ہیں کبھی وہ ایجابی ہوتی ہے کبھی سل بھی تو چاہے دونوں ایجابی ہوں چاہے دونوں سلبی ہوں چاہے پہلی ایجابی ہو دوسری سلبی یا پہلی سلبی اور دوسری ایجابی ان سب میں اتحصال ذکر ہو گیا پہلی نسبت مانو گے دوسری کو بھی ماننا پڑے گا قطع نظر اس کے وہ ایجابی ہے یا سلبی بس ایک مانو گے تو دوسری کو بھی ماننا پڑے گا یہ چار مثالیں کس کی تھیں متصلہ موجبہ کی دیکھو ان میں ایجاب تھا ایک نسبت کے ماننے پر دوسری کو بھی ماننا پڑے گا اور اب سالبہ کی مثالیں کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ ایک نسبت مانو گے تو دوسری کی نفی ماننا پڑے گی آپ کو تو لکھے آگے متصلہ سالبہ کی مثالیں متصلہ سالبہ کی مثالیں نمبر ایک لیسا سا البتتا لے سا البتتا کل لما کانتی شمس تالے اتن کل کانتی شمس تالے کان لے لو موجودن کان لے لو موجودن نمبر دو لیسا س البتتا لے البتتا کل لما لم تک شمسالے آتن کل لم شمستا لے آتن لم ی لو موجودی لو موجود لئی سلبت کل تک شم سالے آتن لم یونی لے لو نمبر تین بھائی ل سلبتا ل کلتی شمس كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً لَمْ يَكُنِ لم مَوْجُودًا لم يَكُنِ نہار مَوْجُودًا لکھ لیا بھائی لیسا البتتا البتہ کلا کانتی شمس تالے لم ی النهار موجودا نمبر چار لیسا البتتا لیسا البتتا کلا لم تکنی شمس تالے اتن لم تکنی شمس تالے فن نہار موجود ان فن نہار لکھ لیا بھائی لئی س البت تکل لما لم تک شم سل اتن فن نہار موجود تو دیکھو یہ متصلہ سالبہ کی چار مثالیں آپ نے لکھ لیں اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی نسبت کو فرض کرو گے تو دوسری نسبت کی نفی کو ماننا پڑے گا پہلی نسبت کو فرض کرو گے تو دوسری نسبت کی نفی بھی اس کو ماننا پڑے گا اس کی نفی ثابت ہو جائے گی پھر یہ دو جو نسبتیں ہیں میں نے بتایا دونوں ایجابی بھی ہو سکتی ہیں دونوں سلبی بھی ہو سکتی ہیں پہلی ایجابی ہو دوسری سلبی یا پہلی سلبی ہو دوسری ایجابی بہرحال جیسی بھی نسبتیں ہیں ایک نسبت کو مانو گے تو دوسری کی آپ کو نفی کرنا پڑے گی سالبہ میں اور موجبہ میں ایک نسبت مانو گے تو دوسری نسبت کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا دیکھیے ان مثالوں پر پہلی میں کیا ذکر ہے لئی سا البت کلما کانتی شمس تال آتن کانل ل ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ سورج جب بھی تلو ہو تو رات موجود ہو تو رات موجود پہلی نسبت کیا سورج کا تلو سورج کا تلو فرض کرو گے دوسری نسبت کیا رات کا موجود ہونا تو سورج کا تلو فرض کرو گے تو رات کو موجود ہونے کی نفی کرنا پڑے گی لئی البتتا یعنی ایسا قطعی نہیں ہے کہ طلو آفتاب میں وجود لیل ہو توجہ ہے ذرا لفظوں پہ نظر رکھیں ایسا نہیں ہے کہ سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو یعنی طلوع آفتاب پر وجود لیل کی نفی ماننا پڑے گی طلوع آفتاب پر وجود لیل کی آپ کو نفی ماننا پڑے گی جب سورج طلوع ہے تو رات موجود نہیں ہے وجود لیل کی نفی کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آ گئی اور اس میں دیکھیے دونوں نسبتیں ایجابی ہیں طلوع آفتاب کا ذکر ہے یا اس کی نفی ہے بھائی دیکھو لئی سال کو الگ رکھیں یہ سلب بتلا رہی ہے پورے قضیہ کے یہ قضیہ کیا ہے سالبا باقی آگے دیکھو کلا کان اتم سال سورج کے طلوع کا ذکر ہے یا آدم طلوع کا طلوع کا ذکر ہے اور کان اللیل موجود رات کا وجود ذکر ہے یا آدھا میں وجود جو دلد جو دلد وجود ذکر ہے تو طلوع آفتاب کے فرض کرنے پر وجود لیل کی نفی ماننا پڑے اس پر لئی سا البتہ کے ذریعے بتایا کہ یعنی طلوع آفتاب ہو اور وجود لیل ہو تو لئی سا البتہ تھا ایسا نہیں ہو سکتا سورج کا طلوع ہونا یہ بھی وجودی یعنی ایجابی ہے اور رات کا موجود ہونا یہ بھی کیا ہے ایجابی اگلی مثال میں آؤ ل سال بتاتا لما لم تکونی شم ستا آتا لم یا کنی لے ایسا نہیں ہے کہ سورج جب تلو نہ ہو تو رات نہ ہو سورج تلو نہ ہو پہلی نسبت بھی سلبی اور رات نہ ہو دوسری نسبت بھی سلبی اور پہلی نسبت مانو گے تو دوسری کی نفی ماننا پڑے گی لئی سال بتاتا سورج تلو نہیں ہے تو رات نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا دونوں میں نفی لاؤ سورج طلوع نہیں ہے تو رات نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ گئی پھر تو رات ہوگی جب سورج طلوع نہیں ہے تو رات ہوگی تو دو نسبتوں میں سلب کو بیان کیا گیا اتصال کا سلب کیا گیا تیسری مثال کیا تھی لئی سا البتہ تک شمسو طالعاتن لم یکن نہارو موجودن پہلی نسبت کون سی ہے تلو شمس ولی وہ ہے ایجابی اور لم یقون نہارو موجودن دوسری کیا ہے سل بھی ہے اور اگلی میں آجائیں جائیں لے سال بتہ تک الما لم تکن شمس تالے آتن فن نہارو موجود لم تکن شمس تالے یہ نسبت کون سی ہے سلبی اور فن موجودن موجود یہ, ایجابی, یہ ایجابی, ایجابی ہے بات سمجھ میں آ گئی تو حاصل کلام یہ کہ شرطیہ متصلہ میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال کے ہونے یا نہ ہونے کو ذکر کیا جائے گا اتصال کا ہونا موجبہ میں ہوگا اور اتصال کا نہ ہونا سالبہ میں, میں ہوگا اور پھر یہ جو دو نسبتیں ہیں جن میں ایجاب یا سلب کو بیان کیا جائے یہ خود بھی مجبہ بھی ہو سکتی ہیں اور سالبہ بھی یا تو دونوں مجبہ ہوں گی یا دونوں ثالبہ ہوں گی یا پہلی موجبہ ثانی سالبہ یا اول ثالبہ ثانی موجبہ چار چار صورتیں بنتی ہیں طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں اشرتی تو متصل تن متصلہ ہے ان حکم افیحہ بے ثبوت نسبت اگر اس میں حکم ہو ایک نسبت کے ثبوت کا اور آگے میں نے بتایا تھا او نفی اس کا عطف اسی پر ہے یا اس میں حکم ہو ایک نسبت کی نفی کا اللہ تقدیر اخرا دوسری نسبت کے فرض کر لینے پر لزومیتن اور یہ شرطیا متصلہ جو ہے لزومیہ ہوگا ان کا نزالی کا اگر یہ اتصال جو ہے اگر وہ کسی علاقہ کی وجہ سے ہو تو وہ لزومیہ ہے وہ لا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کوئی علاقہ نہ ہو فتفاقی تو وہ متصلہ اتفاقیہ ہے یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں کہ متصلہ دو قسم پر ہے ایک لزومیہ اور ایک اتفاقیہ متصلہ لزومیہ وہ ہے جس میں مقدم اور تالی کے درمیان لزوم والا تعلق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لزوم تعلق کو علاقہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علاقہ آئن کے فتحہ کے ساتھ علاقہ کا کیا مانا تعلق جوڑ ربت تو یہ جو متصلہ ہے یہ دو قسم پر ہے یا یہ لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ لزومیہ وہ ہے جس میں مقدم اور تالی ان میں جو دو نسبتیں بیان ہو رہی ہیں ان میں لزوم ہے یعنی پہلی نسبت ہو تو دوسری ضرور ہوگی پہلی ہو تو دوسری ضرور ہوگی یہ نہیں ہو سکتا پہلی ہو اور دوسری نہ ہو اور ایک ہے متصلہ اتفاقیہ جن میں دو چیزوں میں اتصال بیان کیا گیا ہے لیکن وہ اتصال ضروری نہیں ہے اتفاقن اتصال آ گیا اتفاقن اتحسال آ, آ گیا تو تزیہ متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے اتحسال یہ اتصال دو نسبتوں کے درمیان ہوتا ہے یا تو اتصال کا ہونا ذکر ہوتا ہے یا مم. نہ ہونا تو یہ اتصال اگر لزومی ہے لازمی ہے ان دو نسبتوں میں اتحسال لازمی, مم. لازمی مم. ہے لزومی ہے تو اس کو متصلہ لزومیہ کہیں گے بھئی دیکھیے نا متصلہ میں کیا بیان کیا گیا دو نسبتوں میں اتصال کو کس جی. چیز کو دو نسبت تو یہ جی. جو دو نسبتوں جی. میں اتصال بیان ہوا یا تو یہ لازمی ہوگا یا اتفاقن اتصال آ گیا اتفاقن کیا آ گیا اتصال, اتصال, جی. اتصال آ گیا مثلاً میں کہتا ہوں اگر زید عمر کا باپ ہے اگر زید امر کا باپ ہے تو امر اس کا بیٹا ہے اگر زید عمر کا باپ ہے تو امر اس کا بیٹا ہے مجھے بتائیے اگر زید کو عمر کا باپ مانتے ہو تو امر کو زید کا بیٹا ماننا لازمی ہے یا نہیں لازمی ہے تو اگر آپ زید کو امر کا باپ مانتے ہو تو عمر کو اس کا بیٹا ماننا لازمی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا بیٹا نہ اگر زید اس کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے بات سمجھ میں آ اور مثال لے لو اگر سورج طلو ہوگا تو دن ہوگا دیکھو ان دونوں میں لزوم ہے سورج جب بھی تلو ہوگا کیا ہوگا ممتنی. دن سورج تلو ہو اور دن نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے نہیں دیکھو لزوم ہے دونوں کے اندر بات سمجھ میں آ رہی ہے دونوں میں کیا ہے ممتنی. لزوم ہے لزوم ہے یعنی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے سورج نکلے گا تو دن ضرور ہوگا سورج نکلے اور دن نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا دونوں میں لزوم ہے زید اگر عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے دونوں میں لزوم ہے دونوں جدا ہی نہیں ہو سکتے تو یہاں اتصال بیان ہوا اگر سورج نکلے گا تو دین ہوگا قضیہ شرطیہ متصلہ ہے دونوں میں کیا بیان ہوا اتصال اور یہ اتصال کس قسم کا ہے لزومی ہے تو اس کو کیا کہیں گے متصلا لزومیہ اور اگر دو نسبتوں میں اتصال بیان کیا جائے لیکن وہ اتصال لزومی نہ ہو اتفاقی ہو تو اس کو اتفاقیہ کہتے ہیں متصلا اتفاقیہ مثلا دیکھو فرض کرو زید جو ہے وہ کاتب ہے اور عمر شاعر ہے زید کیا ہے کاتب ہے اور عمر شاعر ہے تو میں کہتا ہوں انکانا زید و شاعرن فل امر اگر زید شاعر ہے تو عمر کاتب ہے مجھے بتائیے کیا زید کے کاتب ہونے پر عمر کا شاعر ہونا لازمی ہے نہیں اتفاقا ہو گیا کہ زید شاعر ہے تو عمر کیا ہے کاتب ہے تو زید جب بھی شاعر ہو امر کا کاتب ہونا ضروری ہو جائے ایسا نہیں تو یہاں پر بھی دیکھو میں نے تو شرطیہ ذکر کیا نا میں نے قضیہ شرطیہ ذکر کیا کیا کہا کہ اگر زید شاعر ہے تو عمر کاتب ہے تو شرطیہ متصلہ لایا یعنی ان دونوں میں کیا ہے اتحصال لیکن کیا یہ اتحصال لزومی ہے یا اتفاقی ہے اتفاقی ہے اتفاقاً اتفاق ایسا ہو گیا کہ زید شاعر ہے تو عمر کیا ہے ماتب کاتب ماتب ہے تو لہذا یہ جو متصلہ ہے یہ دو قسم پر ہے یا یہ لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ اگر دو نسبتوں میں کوئی علاقہ ہے یعنی لزوم والا علاقہ ہے تو پھر یہ قضیہ متصلہ لزومیا ہے اور اگر ان دو نسبتوں میں جن کے درمیان اتصال بیان کیا جا رہا ہے اگر ان دو نسبتوں میں اتصال لزومی نہیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے متصلہ اتفاقیہ کہیں گے جہاں اتصال لزومی ہوگا یاد رکھنا وہاں ان میں کوئی علاقہ ہوگا کیا ہوگا کوئی تعلق ہوگا کوئی تعلق جس کی وجہ سے لزوم ہے تو علاقے تو بہت سے ہیں لیکن لزوم کے علاقے چار ہیں چار علاقے ہیں یہ چار علاقے جہاں ہوں گے یعنی یہ چار تعلق جن چیزوں میں ہوگا وہاں لزوم آئے گا کیا آئے گا لزوم آئے گا کون سے چار علاقے ایک کہ اول علت ہو ثانی کے لیے اول علت ہو سانی یا ثانی علت, علت ہو کس کے لیے اول کے لیے Türkiye. یا دونوں کی علت ایک ہی ہو دونوں معلول ہوں ایک ہی علت کے یا دونوں متضائف فین ہو دونوں کیا ہو متضفین سب سے پہلے علت کو سمجھ لو علت کو علت وہ ہے جس پر کسی چیز کا وجود موقوف ہوتا ہے علت کیا ہے تعریف لکھ لیں علت کی تعریف لکھ لیں العلت العلت ہیا ما یا ہی ماں یا توقع فلئی یہ توقع ف وجود العلتو ہی اما تو فل ہی وجود شی لکھ لیا علت وہ چیز ہے جس پر ایک شے کا وجود موقوف ہوتا ہے علت وہ ہے جس پر ایک شے کا وجود موقوف ہوتا ہے علت ہے تو وہ چیز بھی ہے اور اس چیز کو معلول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معلول جیسے سورج نکلے گا تو دن ضرور ہوگا سورج کا نکلنا علت اور دن کا ہونا معلول ایسا کبھی نہیں ہو سکتا سورج نکلے اور دن نہ ہو سورج جب بھی نکلے گا دن ضرور تو علت وہ ہے جس پر ایک چیز کا وجود موقوف ہوتا ہے یاد رکھو جب علت پائی جائے معلول کا پایا جانا ضروری ہے سورج نکلے گا تو دن کا ہونا ضروری ہے اگر علت پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے سمجھ جائیں یہ علت ہی نہیں ہے علت ہی آپ کو غلطی لگ گئی آپ علت سمجھ بیٹھے یہ علت نہیں ہے علت جب بھی ہوگی معلول کا وجود ضروری ہے صورت جب بھی نکلے گا دن کا ہونا ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی علت کسے کہتے ہیں جس پر ایک چیز کا وجود موقوف ہو علت ہوگی تو وہ چیز ضرور ہوگی اور اس کو معلول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علت ہو تو معلول ضرور ہوگا اور اگر علت پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے معلوم ہوا آپ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی یہ علت ہے ہی نہیں کیونکہ علت جب بھی پائی جائے معلول کا ہونا ضروری ہے علت پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے معلوم ہوا یہ علت ہی نہیں ہے اسی طرح یاد رکھو ایک ہے علت ایک ہے سبب علت بھی ایک چیز تک پہنچاتی ہے اور سبب بھی ایک چیز تک پہنچاتا ہے لیکن علت پائی جائے تو معلول کا ہونا ضروری اور سبب بھی ایک چیز تک پہنچاتا ہے لیکن سبب پایا جائے تو مسبب کا ہونا ضروری نہیں جیسے بارش ہے بادل ہوں گے تو بارش ہوگی تو یہ بادل سبب ہیں بارش کا علت نہیں کیونکہ علت ہو تو پھر تو معلول ضرور پایا جاتا ہے جب بھی بادل ہوں بارش کا ہونا ضروری ہوگا تو کیا جب بھی بادل ہوتے ہیں بارش ضرور ہوتی ہے نہیں تو معلوم ہوا یہ بادل کیا ہیں بارش کا سبب, سبب, سبب ہیں سبب پایا جائے تو مسبب کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں, نہیں, نہیں ہوتا یعنی لازمی نہیں ہوتا جبکہ علت میں معلول کا پایا جانا ضروری ہے جیسے جب بھی سورج نکلے گا دن ضرور ہوگا یا جیسے چابی کا گھمانا یہ علت ہے تالے کے کھلنے کے لیے چابی جب بھی گھومے گی تالا کھل جائے گا چابی گھومے اور تالا نہ کھلے ایسا نہیں ہو سکتا بھائی چابی گھومے گی تو تالا کھل جائے گا تو چابی کا گھومنا علت ہے تالے کے کھلنے کے لیے تو لزومیا کے اندر جو ہے لزوم والا کوئی نہ کوئی علاقہ ہوگا توجہ ہے لزوم والا علاقہ اور اتفاقیہ وہ ہے اس جس میں علاقہ نہیں ہوگا علاقہ ہو تو لزومیہ ہے علاقہ یعنی تعلق اور ربط نہ ہو تو اتفاقیہ ہے اور علاقہ ہر علاقہ اور تعلق نہیں مراد بلکہ لزوم والا علاقہ اور لزوم والا تعلق مراد ہے کہ دو چیزوں میں لزوم ہو ایک نسبت ہو تو دوسری کو بھی ماننا پڑے ایسا نہ ہو ایک مانے تو دوسری کا ہونا ضروری نہ ہو سورج کا طلوع جب بھی مانیں گے دن کا ہونا بھی آپ کو ماننا پڑے گا تو یہ جو علاقہ ہے وہ لزوم والا علاقہ مراد ہے اور لزوم والے علاقے چار ہیں علاقے کا کیا مانا تعلق اور ربط بھائی علاقے اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں دیکھو دو افراد میں دوستی یہ بھی ایک تعلق ہے اور دشمنی یہ بھی کیا ہے ایک تعلق ہے دو چیزوں کا ایک دوسرے کے زد ہونا یہ بھی کیا ہے ایک تعلق تو ہر تعلق اور ہر علاقہ نہیں مراد بلکہ کون سا علاقہ مراد ہے لزوم والا اور یاد رکھنا لزوم والے علاقے چار ہیں کتنے ہیں چار ہیں دیکھو دو نسبتوں میں اتحصال بیان ہو رہا ہے کس میں متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے دو نسبتوں مطلعا. میں اتصال اگر یہ اتصال یہ جو دو نسبتوں کے درمیان اتصال بیان کیا گیا اگر ان میں لزوم والا علاقہ ہو ان دو نسبتوں میں تو یہ متصلا لزومیا اور اگر ان دو نسبتوں میں جن میں اتصال بیان کیا گیا ان میں لزوم والا علاقہ نہ ہو تو یہ مطلعا. اتفاقیہ مطلعا. ہے تو لزوم والے علاقے جو ہیں وہ چار ہیں مطلعا. پہلا کیا مقدم ایک ہے مقدم اور ایک ہے تالی مقدم جو ہے وہ علت ہو کس کے لیے تالی کے لیے جیسے سورج نکلے گا تو دن ہوگا سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لیے دن کے لیے یا تالی علت ہو کس کے لیے مقدم لائے لائے کے لیے اور آپ یوں کہیں اگر دن ہے تو سورج نکلا ہوا ہے اگر دن ہے تو سورج نکلا ہوا ہے دیکھو شرطیا متصلہ ذکر کر رہا ہوں دن ہے تو سورج نکلا ہوا ہے تو بتائیے پہلے کیا ذکر دن ہے یہ مقدم ہے اور تالی کیا ہے سورج نکلا ہوا ہے اور علت دن کی وجہ سے سورج نکلتا ہے یا سورج کی وجہ سے دن ہوتا ہے سورج کی وجہ سے, سے تو یہاں دیکھو جو تالی ہے وہ علت ہے کس کے لیے مقدم, مقدم, مقدم کے لیے تو کبھی مقدم علت ہوتا ہے تالی کے لیے اور کبھی تالی علت ہوتا ہے مقدم کے لیے اور کبھی دونوں معلول ہوتے ہیں ایک علت کے دونوں معلول ہوتے ہیں ایک علت کے جیسے میں کہتا ہوں جیسے میں کہتا ہوں اگر دن ہے تو زمین روشن ہے اگر دن ہے تو دیکھو دن کا ہونا اس کی علت بھی کیا ہے سورج کا نکلنا اور زمین کا روشن ہونا اس کی علت بھی کیا ہے سورج تو دیکھو دونوں معلول ہیں ایک علت کے لیے سورج کے نکلنے سے دن بھی ہوتا ہے اور سورج کے نکلنے سے ہی زمین روشن بھی ہوتی ہے تو میں نے ان دو چیزوں کو اکٹھا ذکر کر دیا کہ اگر دن ہے تو زمین بھی روشن ہے جب دن ہے معلوم ہوا سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوا ہے تو لازمی بات ہے زمین بھی کیا ہوگی روشن ہوگی اور کبھی دو چیزوں کے درمیان جو تعلق اور علاقہ ہوتا ہے لزوم والا وہ تزائف کا ہوتا ہے کس کا تزائف متضائی فین ان دو چیزوں کو کہتے ہیں کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقف ہو متضائی فین کن کو کہتے ہیں ایک کا سمجھنا, ایک سمجھنا ایک ای دوسرے کے سمجھنے, دوسرے سمجھنے پر, پر, پر موقف ہو مثلاً باپ کسے کہتے ہیں جس کا بیٹا یا بیٹی ہو اور بیٹا یا بیٹی کس کو کہتے ہیں جس کا کوئی باپ ہو استاد کسے کہتے ہیں جس کا شاگرد ہو شاگرد کسے کہتے ہیں جس کا استاد ہو مالک کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مملوک ہو مملوک کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مالک ہو خاونت کسے کہتے ہیں جس کے کوئی بیوی ہو بیوی کسے کہتے ہیں جس کا کوئی خاونت ہو یہ سارے متضی فین ہیں خاون آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب بیوی سمجھ میں آئے بیوی تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ کو خاوند سمجھ میں آئے مالک آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ کو مملوک سمجھ میں آئے مملوک آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب کو مالک سمجھ میں آئے باپ آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ کو بیٹا یا بیٹی سمجھ میں آئے بیٹا یا بیٹی آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گے جب آپ کو باپ سمجھ میں آئے گا اور استاذ آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ کو شاگرد سمجھ میں آئے اور شاگرد تبھی سمجھ میں آئے گا جب استاذ سمجھ میں آئے تو یہ سارے متضائفین ہیں یعنی ان میں سے ہر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقف ہیں میں لزوم کے علاقے بیان کر رہا تھا لزوم کے چار علاقے علما نے شمار کیے ہیں جن میں لزوم ہوتا ہے پہلا کیا کہ مقدم علت ہو کس کے لیے تالی کے لیے دوسری صورت تالی علت ہو کس کے لیے مقدم کے لیے تیسری صورت مقدم اور تالی دونوں معلول ہوں ایک ہی علت کے جب وہ علت ہے تو پھر لازمی بات ہے یہ دونوں بھی ہوں گے بھائی اور چوتھا علاقہ جو ہے وہ تضائف کا ہے کہ مقدم اور تعلیم جو نسبتیں ہیں وہ متضائفین ہوں کیا ہو متضائفین ہو جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر زید امر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے اگر زید امر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے دیکھا یہ متضائفین بھائی زید عمر کا باپ تبھی ہو سکتا ہے جب عمر کیا ہو اس کا بیٹا ہو بھائی بات سمجھ میں آ گئی یہ اب اپنی کاپی پر ذرا مثالیں بھی لکھ لیں اور یہ چاروں علاقے بھائی لکھئے بھائی لزوم کا علاقہ چار قسم پر ہے لزوم کا علاقہ چار قسم پر ہے جلدی جلدی لکھئے بھائی لزوم کا علاقہ چار قسم پر ہے نمبر ایک مقدم علت ہو تالی کی مقدم علت ہو تالی کی جیسے انکانتی شمس تعالے آتان فن نہارو موجود ان جیسے انکانتی شمس تعالے آتان فن نمبر دو نمبر دو تالی علت ہو مقدم کی تالی علت ہو مقدم کی جیسے انکان نہار موجودن انکان نہار موجودن فشم ستال فشمسو طال نمبر تین مقدم اور تالی دونوں کسی ایک علت کے معلول ہوں مقدم اور تالی دونوں کسی ایک علت کے معلول ہوں جیسے انکان نہار موجودن انکان نہار موجودن فل ار ز موزی اتن ہے بھائی موزی میں روشن اس کا معنی ہے روشن اگر دن موجود ہے تو زمین روشن ہے دیکھو دن کا ہونا اور زمین کا روشن ہونا یہ دونوں معلول ہیں ایک علت کے اور وہ ہے آفتاب کا یعنی سورج کا طلوع ہونا نمبر چار مقدم اور تالی مقدم اور تالی دونوں نسبتیں متضائفین ہوں مقدم اور تالی دونوں نسبتیں متضائفین ہوں جیسے انکان زیدن جیسے انکان زیدن متضائفین زواد کے ساتھ ہے بھائی زواد انکان زیدن ابا امرین ابا عمرن عمر کے آخر میں وو لکھنا ہے تاکہ عمر سے فرق ہو جائے ان کا ن ز ان ابا آمرن ف ہو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر اس کا بیٹا ہے بھائی تو دیکھو یہ علاقہ کی چار قسمیں آ گئیں جس میں پہلی مثال میں کیا تھا مقدم علت تھا کس کی تالی کی دیکھو تلوئے شمس علت ہے کس کی وجود نہار کی دوسرے میں تالی علت تھا مقدم کی کیونکہ مقدم کیا تھا وجود نہار اور تالی کیا تھا تلوئے شمس اور تلوئے شمس علت ہے وجود نہار کی اور تیسرے میں مقدم اور تالی دونوں کی علت ایک ہی ہے دن کا ہونا اور زمین کا روشن ہونا ان کی علت کیا ہے طلوع شمس ہے طلوع شمس تو جب طلوع شمس ہوگا تو پھر دونوں ہوں گے بھائی ایک ان میں سے ہو اور ایک نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا دونوں میں اس لیے لزوم ہے اور چوتھا علاقہ جو تھا کہ دونوں مقدم اور تالی کی جو دو نسبتیں ہیں یہ متضائفین ہوں یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو تو ان میں بھی لزوم کا علاقہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آ گئی یہ چاروں متصلہ لزومیہ کی مثالیں تھیں اور چاروں علاقوں کی الگ الگ میں نے مثال لکھوا دی آگے ایک مثال سالبہ لزومیہ کی بھی لکھ لیں سالبا لزومیہ سالبہ لزومیہ لئی س البتا لئی س البتا کلاکانتی شمس تال کلما کان اتیشم ستال آتن فل لو موجود لو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے تو طلوع آفتاب اور وجود لیل توجہ ہے مقدم کیا ہے طلوع آفتاب اور تالی کیا ہے وجود لیل مجھے بتائیے طلوع آفتاب اور وجود لیل میں لزوم ہے یا لزوم نہیں ہے آفتاب نکلا ہو تو رات ہو سکتی ہے نہیں, نہیں, نہیں تو دونوں میں لزوم نہیں, نہیں ہے دیکھا یہ سالبہ لزومیا کی مثال ہے مجبا لزومیہ میں لزوم کا اثبات ہوگا اور سالبہ لزومی میں لزوم کی نفی ہوگی آگے بھائی اتفاقیہ کی بھی مثالیں لکھ لیں اتفاقیہ موجبا انکان زید ان شاعرن انکان از ان شاعرن فل امرو کاتب ان کاتب ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اتفاقن ایسا ہو گیا کہ زید شاعر ہے تو عمر کاتب ہے کیا زید کے شاعر ہونے کے ساتھ عمر کا کاتب ہونا لازمی اور ضروری ہے نہیں تو یہ اتفاقا جمع ہو گئی ہے دو چیزیں کہ زید جو ہے وہ شاعر ہے تو عمر کاتب ہے اور آگے اتفاقیہ سالبہ کی مثال لکھ لیں لئی س البتہ البتتا ان کان زیدن شاعرن انکان زید ان شاعرن فا کاتب وہی بیائی نہیں وہی مثال سالبہ کی بن جائے گی پہلے کیا صورت تھی زید شاعر تھا تو عمر کیا تھا کاتب تھا اب ایک کو فرض کرو زید تو شاعر ہے لیکن عمر کاتب نہیں ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ زید شاعر ہو تو امر کاتب ہو اور وہ کاتب نہیں ہے یعنی زید کو شاعر مانو گے تو امر کے کاتب ہونا نہیں ہو سکتا توجہ ہے ان دو میں سے ایک کو مانو نا پہلے کیا تھا موجبہ میں کیا تھا زید شاعر تھا تو عمر کاتب تھا جب دونوں تھے تو دونوں میں اتفاقن اتصال آ گیا کیا آ گیا اور اگر ان میں سے ایک ہو مثلا زید تو شاعر ہے لیکن عمر کاتب نہیں جب عمر کاتب نہیں ہے تو زید کو شاعر مانو گے تو عمر کو کاتب ماننا پڑے گا یا نہیں ماننا پڑے گا مال مال مال وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مال مال جب زید شاعر مال ہے مال تو معلوم ہوا عمر کا امر کی کتابت کی آپ کو نفی مال کرنا مال پڑے گی یہ معنی ہے لئی سال بتتا بات سمجھ میں آگئی دونوں دونوں نسبتیں ہوں تو ایجابی صورت بن جائے گی دونوں میں سے ایک ہو تو سلمی صورت بن جائے گی مثلا زید شاعر ہے اور عمر کاتب نہیں ہے تو زید کو جب شاعر مانو گے تو عمر سے کتابت کی نفی کرنا پڑے گی اور یہ تفاقن ایسا ہوا ہے کیا ہوا ہے یہ دوسری صورت بنا لو عمر تو کاتب ہے لیکن زید شاعر نہیں. نہیں ہے زید شاعر تو اب ایک کو مانو گے تو دوسرے کی نفی کرنا پڑے گی کیونکہ دونوں ہیں ہی نہیں لیکن کیا یہ اتصال ہے ان ایک کے اس بات سے دوسرے کی نفی میں اتصال ہے یا اتفاقن ایسا ہوا اتفاق اتفاقن ایسا ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی تو موجبا اور سالبہ دونوں کی اتفاقیا کی ایک ہی مثال بن سکتی ہے لیکن فرق اتنا ہوگا کہ مجبا اتفاقیہ میں دونوں نسبتیں پائی جائیں گی کیا ہوں گی ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہوگی اور سالبہ میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی ہوگی یعنی اس میں دونوں نسبتیں نہیں پائی جائیں گی پہلی ہوگی تو دوسری نہیں ہے اور دوسری ہے تو پہلی نہیں ہے تو ایک نسبت کو مانو گے تو دوسری نہیں ہوگی دوسری کی نفی کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آ گئی یہ مانا ہے دیکھیے بھائی لزومیتن کے متصلہ جو ہے وہ لزومی ہے ان کا نظال کا اگر وہ جو اتصال ہے ان دو مقدم اور میں جو اتصال ہے بے علاقین کس کی وجہ سے ہے کسی کی <سؤال> علاقہ کی وجہ سے ہے وہ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اتصال نہیں ہے مقدم اور تعلیم فتفاقیتن تو وہ تو وہ قضیہ متصلہ اتفاقیہ ہے یہ یوں کہیں ان کا, کا اگر یہ جو متصلہ میں حکم لگایا گیا ہے کیا حکم لگایا گیا ہے ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت یا دوسری نسبت کی نفی اگر یہ جو ہے ان کانزال کا بھی علاقین اگر یہ کسی علاقہ, علاقہ, علاقہ کی وجہ سے ہو تو وہ لزومیہ ہے وہ اللہ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی علاقہ کی وجہ سے نہ ہو فت تو وہ قزیہ اتفاقیہ ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھائی ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام